نین <تصفيق> شبحا بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم ائیے اج کے درس کا آغاز سورہ توہا کی ایت نمبر 99 سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 تک مطالعہ کریں گے۔ کذٰلِکَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ اسی طرح ہم اے نبی علیہ السلام آپ سے وہ احوال بیان کرتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں وقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا وَيَقِينًا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے کتاب یعنی نصیت کے طور پر قرآن عطا فرمایا من آرد عنہ فإنہو يحملو يوم القیامت وزرا اور جس نے, جس نے اس سے اس کتاب سے وحی جو آگئی اللہ کی طرف سے اس سے مموڑا تو بے شک وہ لا دے گا قیامت کے دن بھاری بوجھ خالدین فیو اس میں ہمیشہ رہیں گے وساء لہم يوم القیامت حملہ اب ہے ان کے لئے قیامت کے دن کا بوجھ اب برا سخت بیان قیامت کے دن مجرمین کے تعلق سے یوم فقفین جس دن سور میں پوک مار دی جائے گی اور ہم مجرمین کو اکٹھا کریں گے اس دن ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی دہشت کے مارے یو فتو آپس میں چپکے چپکے کہیں گے بھائی لگتا ہے تم تو دنیا میں صرف دس دن رہے یہ ایک خیال ہوگا زیادہ علم والے یا فہم والے کا خیال کیا ہوگا آگے فرمایا نحن اعلم بما يقولون ہم خوب جانتے جو کچھ وہ کہتے ہیں اِذ جب ان میں سب سے اچھی ہوش مندی والا کہے گا يوما تم تو ایک دن ہو اور ہم پڑھ چکے ہیں کمس کا مدت کیا کہیں گے لوگ ایک ساعت رہے ہو اور حتیث شریف میں کیا سکھ رہا ہے کہ پھلجڑی جلی اور ختم ہو گئی یہ فیل کرے گا انسان آج اس زمین پر سامان سو برس کے تیار کر رہے ہیں بلکہ خبر کا معاملہ نہیں بلکہ خبر نہیں یہ معاملہ ہے کل کھڑے ہو کر اس زمین کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں گے ایک ساتھ نتنگ اس سے زیادہ کچھ نہیں قیامت کے واقع ہونے کا تذکیرہ یس ادو نکان جیمال اور اے نبی علی السلام آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں فکل یگ سپا ابھی نسفا افرمادی جی میرا انہیں اڑا کر بکھیر دے گا چھوٹے چھوٹے پہاڑ تم نے دیکھے بڑے بڑے پہاڑوں کا سنا ہے کچھ گئے بھی ہوں گے دیکھا بھی ہوگا دور سے دیکھا ہوگا پکچرز میں دیکھا ہوگا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہوگا یہ کے ٹو ہوگا ہندوکش کے پہاڑ ہوں گے ہمالیہ کے پہاڑ ہوں گے اللہ راک بنا دے گا ان کو اللہ اکبر فید روح کون سفا پھر, پھر اس سے یعنی زمین کو ایک ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا اللہ لا تورا لا تورا عیم ولا امتا اور تم اس میں نہ کوئی نہ ہمواری دیکھو گے نہ کوئی بلندی بالکل فلیٹ کر دی جائے گی چٹل میدان بنا دی جائے گی یوم اس دن وہ سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے اس کے لیے کوئی انحراف نہیں ہوگا ہر ایک اپنی قبر سے کھڑا کیا جائے گا اور پکارنے والے کی پکار پر لبئی کہے گا فلا فلاسم اللہ ہمسا اور اللہ رحمان کے سامنے آواز پست ہو جائیں گی بس تم بہت ہی ہلکی سی پست سی آواز سنو گے یوم عید اللہ تنفاعت اللہ من اب اللہ الرحمن وربی له اولا اس دن کوئی شفاط نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کے لیے بات کو پسند کرے ایک بات ہم پڑھتے ہیں آیت میں من اور شفات کا معاملہ ہوگا یہاں علمام اللہ جانتا جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم جو پیچھے اثرات آمال کے چھوڑ چکے وہ بھی اللہ کے علم اور وہ اپنے علم میں اور وہ اپنے علم میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مراد یہ ہے کل علم اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کے پاس وعانت للحی القیوم اور چہرے جھک جائیں گے الحیئی اور القیوم زاد اللہ کے لیے الحئی از خود وہ زندہ ہے ہر ایک کی زندگی اس کے حکم سے القیوم ہر ایک کو وہ تھامنے والا ہے وقد قد خواب امن خیم اور ناکام و نام مراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وَمَن يعمل من الصالحات مؤمن اور جو کوئی نیک عمل کرے بشرتے ہوگا اور اسی طرح ہم نے ان پر قرآن عربی نازل کیا نبی اکرم علیہ السلام پر فیه من لعلهم اور ہم نے اس پہ طرح طرح سے ڈراوے بیان کیے تاکہ وہ ڈرے اور بچیں براد گناہوں سے او یا ان کے لیے نصیحت کا سامان پیدا کریں فتع اللہ الحق تو اللہ بلند برتر ہے سچا حقیقی بادشاہ ولاشی من من اور اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وقی کر دی جائے کیا مطلب حضور کس بات کے جلدی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو پڑن ہوتی یہ تو قبول نہیں کر رہے جہانم بے نہ چلے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے فورن لو فوراً پہنچاؤ کوئی اس میں گیپ نہ رہ جائے کمی نہ رہ جائے دیر نہ ہو جائے اور اللہ نے تسلی دی ہے آپ جلدی نہ کریں ہم پڑھائیں گے بھی اور ہم محفوظ بھی کرائیں گے یہ موضوع سورت القیامہ میں انتیس ستارے میں آئے تم سے سو انیس میں ان علی نہ جمع ہوا قرآن این اس کا جمع کرنا پڑھانا ہمارے ذمہ فیدہ جب ہم پڑھ لیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے فتب اقبالآ اس کا پھر پڑھنے کا اتباع کریں یہ جمع کرا دینا ہمارے ذمے ہے آپ پریشان نہ ہو بقر ربی نے علما اور یوں دعا کیجئے کہ اے میرے مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے مزید علم عطا فرما کل علم تو اللہ کے پاس اور اللہ نے سب سے بڑھ کر امام العبیا صلی اللہ علیہ وار وسلم کو عطا فرمایا البتہ ہمیں کیا دعا سکھا دی گئی اگر کسی میں اضافے کی دعا کرو تو کہے کے لیے کرو علم کے اعتبار سے کیوں فضیرت علم والوں کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دولت افضل ہے یا علم کیا جواب آئے گا جی ظاہری بات ہے علم کا جواب آئے گا فرمایا کہ علم علم افضل ہے پیغمبروں کو ملتا رہا دولت تو قارون کو بھی ملتی رہی علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں علم کی کوئی حد نہیں ہوتی دولت کی حد ہوتی علم کو کوئی چرا نہیں سکتا دولت کو چورا لیا جاتا ہے علم خرچ کرو تو بڑھتا ہے دولت خرچ کرو تو گھٹتی ہے علم تحمل سکھاتا ہے بندے کو اور دولت تکبر سکھاتی اللہ اکبر تو قرآن میں اضافے کی دعا اگر سکھائی گئی علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے اعتبار سے اللہ اکبر حدیش شریف میں جس بات کی اضافے کی دعا سکھائی گئی وہ دودھ پینے کے بعد ہے اللہ پی ہی اللہ ہمیں اس میں مزید برکت عطا فرما اور مزید ہمیں عطا فرما تو بھائی دودھ بھی پینا چاہیے سننا سمجھ کر پینا چاہیے اور دعا تبھی پڑیں گے جو دودھ پیئیں گے یہ جو آج کل ہم لوگ اور ہی ڈرنکس سافٹ ڈرنکس اور یہ ڈرنکس اور انرجی بوسٹر اور یہ اور وہ اور پریشان پدر پریشان ہو جاتے نیچرل دودھ کی طرف حضور نے اس کی ترغیب دی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اب আদম علیہ السلام کا ذکر 아 رہا ہے چھٹی مرتبہ یہ واقعہ 아 رہا ہے قران حکیم میں ولقد اہیدنا الی ادم من قبل فنسی اور ہم نے یقین اس سے پہلے আদম علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا پس وہ بھول گئے ولم نجید له عزما اور ہم نے ان میں کوئی پکا ارادہ نہیں پایا کیا مطلب خطا ہو گئی کوئی ان کا برا کام کرنے کا گنا کرنے کا نافرمانی کرنے کا خلاف ورزی کرنے کا ارادہ پکا کوئی ارادہ نہیں تھا خطا ہو گئی بھول گئے کوئی بات نہیں اللہ نے معاف فرمایا بال ملاس جدم اللہ ابلیس اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا فقلنا یا آدم تمہارا بیوی کا دشمن ہے فلا من پس تم نکلوا نہ دے جنت سے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے ان لگا اللہ بے شک تمہارے لیے جنت پہ تو ایسا ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہو گے نہ بے لباس وَأَنَّكَ لَا تَضْمَهُ فِيهَا وَلَا تَضحًا اور یہ تم اس میں پیاس رہو گے دھوپ میں تپش کا ہوگا تمہارے لیے شریفان پس شیطان نے ان کے دل میں وس وسا ڈالا کال یا آدم ولا شجرت الخل شیطان نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے اس کو تم اختیار کر لو اس کے پھل کو کھالو تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی وہ ملک کے اور ایسی بادشاہ جو زوال پذیر نہ ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ یک دم یہ معاملہ نہیں ہوا شیطان نے بڑے انداز اختیار کیے بڑے مختلف پہلو اختیار کیے تو پتہ کیوں میں تمہیں منع کیا گیا تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یہ پہلے پہلے پڑھ چکے یہاں کیا ہے دیکھو یہ درخت بس اس کا پھل کھا لو ہمیشہ رہو گے اور زندگی تو بڑی وہاں اچھی ہے اللہ تعالی نے خود بھی پہلے ذکر فرما دیا نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے رہو گے نہ وہاں کوئی بے لباسی کا معاملہ نہ دھوکی تبیش کا معاملہ اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہ ہو بہرحال یہ انسٹنگس تو ہے نا ہمارے اندر چاہت تو ہے ہزاروں خواہش ایسی گھر خواہش پہ دم نکلے اب یہ ہے وہ جو ہمارے لیے ٹیمپٹیشن ہیں ہمیں سکھانے سمجھانے بتانے کے لیے اور شیطان کے حملوں سے چوکنہ کرنے کے لیے یہ واقعہ دو نہیں تین نہیں سات مرتبہ قرآن میں بیان ہوا اب یہ چھٹی مرتبہ آ رہا ہے اس انداز سے مختلف پیرائے بدل بدل کر اس نے کوشش کی ہے ورغلانے کی فلا ما بس ان دونوں نے اس میں سکھا لیا فبدت لہما سو آتہ جنا تو ان پر ان کے پوشیدہ مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ایک نقطہ اور سمجھ لیں دونوں سے خطا ہوئی کرسچینٹی میں کیا گڑبڑ ہو گئی عورت تو ہی پیدائشی گنا گا عورت ہی منہوس ہے مہاد اللہ وہ تو آج ہوا نے کی تھی گڑبڑ معاذ اللہ معاذ اللہ بھگت رہے ہیں سارے اس کو اور عورت کے اوپر جو یہ حمل کی تکلیفات یہ بھی سزا ہے اس کے لیے یہ ہے تصور وہاں اور اللہ کا کلام کیا کہتا ہے خطا دونوں سے ہوئی دونوں کا ذکر ہے دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا نہ ہم نے اپنی جانب پر ظلم کی یہ قرآن ورشن ہے اور اب کوئی پیدائشی طور پر منحوس اور کوئی گناہگار گار اس کی وجہ سے اس کو تکلیف اور اس کی سزا یہ کوئی ایسا تصور دین اسلام کی تعلیم کا نہیں ہے دونوں سے خطا ہوئی ہے باقی وہ بحث بھی آ چکی کہ انسان پر سب سے پہلا حملہ شیطان کی طرف سے وہ اس کی حیا پر ہوگا اور حیا کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اس کا لباس ہوگا اس لباس پر شیطان کا حملہ ہے یہ العراف میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ایک وہ تہذیب ہے جو وحی کی تعلیم کے خلاف ہے وہاں لباس کم یا ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی کو ایڈوانس میں سمجھا جا رہا ہے اور ایک ہماری تہذیب ہے جو لباس کی تعلیم دیتی ہے وہ احکام بتاتی ہے تفصیل بتاتی ہے اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتی یہ ذکر بھی پہلے آ چکا ہے وہ آدَمُ آدم و اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی اور وہ بہہ گئے ایک خطا کا معاملہ ہو گیا اور وہ کوئی ارادہ نہیں تھا یہ ذکر پہلے آ چکا ہے اس طرح کے مواقع پر کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو خطا ہوتی ہے وہ اجتہادی نیت کی ہوتی ہے ہم لوگوں کی غلطی میں نفسانیت ہوتی شر ہوتا ہے ان کی اگر اشتہادی خطا بھی ہوتی تو جانب بے خیر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں چاہ کے ہمیشہ ہم یہاں پر رہے اس کے اندر وہ بہ گئے اور خطا کا معاملہ ہو گیا تم مج لیکن اللہ کی شان کریمی ہی دیکھی اللہ فوراً کیا فرما رہا ہے فم مج تباہ رب ہو پھر ان کے رب نے انہیں اپنی رحمت سے چن لیا فتح علی ان پر رحمت سے توجہ فرمائی نظر کرم فرمائی و حدا اور ان کو ہدایت عطا فرما دی جمیا فرما تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ وکم تم میں سے بعض باز, باز کے دشمن ہوں گے پس پاس جب جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلاں ولا یشکا نہ وہ گمراہ بد نصیب ہوگا, ہوگا پچھلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں ہدایت کا ذکر تھا ہدایت کا آخری پیغام یہ قرآن حکیم کی صورت میں ہے اگلی آیات قرآن سے اعراض کرنے والے قرآن کو پس پش ڈالنے والے قرآن حکیم کو پیچھے ڈالنے والے قرآن کو فراموش کر دینے والوں کے لیے شدید ترین الفاظ قرآن میں اس مقام پر توجہ فرمائیے گا ومن اور ذکری اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ذکر سے مراد یہاں قرآن وحی, تعال وحی بانی تعالی اور قرآن اس کا آخری ایڈیشن جس نے میرے ذکر سے میرے قرآن سے منہ موڑا فن ال معیشت بن کا اس کی معیشت تنگ ہوگی آج معیشت کی ہماری بھی مسائل ہیں کہ نہیں کوئی کم مسائل ہیں ایک لاکھ ستر ہزار روپئے کا مقروض ایک بچہ پیدا ہوگا اگر ابھی اس وقت کوئی بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہزار روپئے کا مقروض پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہزار روپئے کا یہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائے اللہ ہمارے حال پر اہم فرمائے اور ہمارا مسئلہ کیوں بڑا ہے اس لیے کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر اس کے قرآن کے نام پر اس کی کتاب کے نام پر لیا تھا اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے راز کرے گا منہ مڑے گا فرن لَهُ مَعِيشَةً معیشت اس کی معیشت تنگ ہوگی یہ تو ہے دنیا کا معاملہ سکون چھین لے گا اللہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اللہ میں پلٹنے کی توفیق دے کوئی زبان نہیں ہے اردو کے سوا جس میں سینکڑوں ترجم قرآن کے ہوں سینکڑوں ترجمے قرآن کے ماضی, ماضی کے حال کے سو تو کم سے کم آپ اسمارٹ فون پر فوراً ڈاؤن لوڈ کر سکتے کم از کم ایک اپلیکیشن پہ جائیں سو ترجمہ آپ کے سامنے دنیا کی اور کسی زبان میں مثال نہیں اتنا اللہ کے فضل جو قرآن پر کام ہوا ہوا فری آف کاسٹ قرآن آفر ہو رہا ہے اس ملک میں فری آف کاسٹ لاکھوں پڑھ رہا ہے کروڑوں پڑھ سکتا ہے قرآن کو سمجھ کر ایک ٹکا نہیں دینا پڑے گا مگر کس بہت بڑی تعداد کی دوری کا معاملہ ہے اللہ ہمارے حال پر تفصیلات پہلے بھی آ چکی تو جو قرآن سے منہ مو موڑے اللہ کہتا ہے معیشت تنگ ہوگی ایک غور کرے کوئی قرآن کی صحت کی روشنی میں ان کر خود دیکھتا تھا میں تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیوں کیا وقت کن تو میں تو خوب دیکھنے والا تھا اللہ کا جواب سنے کال کا اتد کا آیا تنا اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو بلایا ان کو ہمارا قرآن تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لیے مواقع تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لیے اپارچونٹیز تیرے پاس موجود ہمارے قرآن کے لیے وقت بھی تیرے پاس موجود تو نے فراموش کیا بلایا نظر انداز کیا عنسا آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا فراموش کر دیا جائے گا یہ ہے ٹیٹ فار ٹیٹ تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں اللہ کہے گا میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اٹھارہویں شب ہے سولہواں پارہ ختم ہوا چاہتا ہے سترواں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں تحییہ کرنے کی توفیق دے رمضان کے بعد بھی ہم قرآن سے جڑے رہیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہیں منجم الخام اور قرآن کے تحت کراچی میں چار مقامات پر حیدرآباد میں بھی ایک جگہ لطیف آباد کے علاقے میں دس مہینے کا کورس ہم اوفرز کر رہے ہیں ہم نے کتنے سال اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے لگائے ہیں آج دس مہینے لگائیں اللہ کے کلام کو اللہ کی کتاب کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بنیادی تعلیم دین کی قرآن کی تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ دین کے تقاضے کیا اور ان کو ادا کرنے کی سبھیل بھی آ جائیں نوجوانوں کے لیے الگ کراچی میں ایک جگہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں اور لطیفہ آباد میں وہ پانچ مہینے کا ایک فاسٹ ٹریک پر ہوگا وہ ان بچوں کے لیے جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو 5 مہینے میں ان اس پورے کورس گزارنے کی کوشش کریں گے ہمت پکڑے اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے قرآن اور یہاں مکتبے پر بھی آپ کو تفصیلات ملیں گی خواتین کے لیے نوجوانوں کے لیے اس میں ہم نے عمر بھی میکسیمم پچیس برس کی آ, فکس کی ہے تاکہ وہ فاسٹ ٹریک پر ان بچوں کو ہم لے کے چل سکیں اس کے علاوہ اور بھی کورسز ہیں اس کے علاوہ اور بھی دروس قرآن کے محافل اور ان شاء اللہ رہیں گی ویب سائٹ پر بھی آ جائیں گے تعالی پکا ہو کہ اب قرآن کو ہم نے بدلا دیتے جو حس سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ہی مان نہ لائے اور آخرت کا قبل کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں یہ مشیقین مکہ رح دشتا وسیع تجارتی سفر پر جاتے آتے کئی قوموں کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے کیا اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ولا کریمت البقت میں ربی کا لکان الزام مسما اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک نیاد مقرر نہ کر دی گئی ہوتی تو عذاب کب کا ناظر ہو جاتا لیکن کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی فیصلے کے ظہور کا وقت طے ہوتا ہے فاصبر علی ما یقولون پس اے نبی علی اسلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ, یہ صبر کی تاکید مستقل ہے مکی صورتوں میں اور یہ صبر کیا ہے دین کی دعوت کی راہ میں جو مشقتیں آ رہی ہیں استہزاء ہو رہا ہے مذاق उड़ाया جا رہا ہے روٹلیشن آ رہی ہے مخالفت ہو رہی ہے اس پر صبر کیجئے وسبح بحمد ربک قبلۃ تدوع الشمس وقبل غروبها اور اپنے رب کی تسبیح کی جو اس کی الحمد کے ساتھ طلوع افتاف سے پہلے غروب آفتاف سے پہلے و من اناء الليل اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیجیے و اطراف النهار اور دن کے کناروں پر بھی یہ پانچوں نماز کا ذکر اگیا اپ طلوع افتاف سے پہلے فجر ہے غروب افتاف سے پہلے عصر ہے ادا کی گھڑیوں میں مغرب عشاء کا معاملہ گیا غروب افتاف سے پہلے بلکہ غروب افتاف کے وقت جو ہے وہ مغرب کا معاملہ عشاء کا معاملہ اور اطراف نہار یہ ہے ظہر کا وقت تو پانچوں نمازیں فجر آ گئی آفتاب سے پہلے اثر آگے غروب آفتاب سے پہلے میں اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں رات میں آ مغرب اور عشاء اور دن کے کنارے پر آ ظہر کی نماز یہ ایک رائے ہے کہ پانچوں اوقات نماز کے بتا دیے گئے لا اللہ کا تاکہ آپ راضی ہو جائیں اللہ اکبر یہ اول تو حضور سے اللہ کا خطاب ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں جیسے اللہ فرماتا ہے نا ورس وتی ربو کا فتح اے نبی عنقریب اللہ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس راضی ہونے میں اجر کا عطا کیا جانا دشمن پر غلبہ عطا کیا جانا شفاعت قبرا کا حق عطا ہونا یہ سب کچھ شامل ہے اب حضور سے خطاب کر کے امت کو تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ولا تمُدّن عيناك الى ما متعن به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا اور اپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے برتنے کو دی ہیں مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور زیبائش بنا کر یہ کیا ہے لنفتنهم فی تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں یہ سب کچھ ہے تو صحیح رنگینی ہے چمک ہے دمک ہے فریشن ہے مگر سب امتحان ہے یہ سب آزمائش ہے یہ وقتی معاملہ ہے رسک و رب بیگا خیروں ابقا اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق وہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے وہ رزق کون سا ہے حضور کو سب سے بڑا رزق کون سا آتا ہوا ہدایت کا رزق. ایسے ہی انداز سور ہجر میں جہاں سورہ فاتح کی عظمت آئی تھی نا پہلے سورہ فاتح کی عظمت آئی پھر فرمایا کہ دنیا کی زینت کی آرائش کی چیزوں کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے تو سب سے بڑا رسک ہدایت کا رسک ہے دنیا ہلال طریقے پر ملے کوئی ایشو نہیں کمائے کوئی ایشو نہیں لیکن بڑا رسک کیا ہے بندے کو ہدایت مل جائے بندہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے نہیں ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو باپ ہے تو اولاد کے حوالے سے ذمہ داری شوہر ہے تو بیوی کے حوالے سے ذمہ داری اس پر ہے نماز کا پابند بنانا حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت ہے بچہ کتنے سال کا ہو جائے بھائی تو نماز کی تلقین کتنے سال کا ہاں اس حدیث کو یاد کریں سات سال کا ہو تو نماز کی تلقین دس سال کا ہو جائے تو بستر الگ کر دو اب شرمحیا کے معاملات اور سختی کرو اس سے مراد سر دیوار میں مار دینا نہیں سختی سے مراد ہے اب بچے اور بچی کو پتا ہو کہ اگر میں نے نماز مس کی تو ابا کو غصہ آئے گا جیسے ابا کو غصہ کہاں آتا ہے جب نمبر کم کماتے ایگزامس میں ابا کو غصہ کا بات ہے جب بچہ ٹیوشن نہیں جاتا ابا کو غصہ کا بات ہے جب وہ اس صبح اسکول آتا ہے نا سارے ابا بیٹھے ہیں بھائی تو بچے کو پتا ہو کہ ابا کو غصہ آئے گا اگر میں نے نماز ادا نہیں کی حالانکہ کوئی میچ ہے ٹیوشن انگلش میں مارکس میتھس میں اچھے مارکس اور رب العالمین کے سامنے جھکنا کوئی میچ ہے کہاں غصہ آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اتنا غصہ تو آئے اتنا بھی آتا ہے آگے سے لوگ وہی وہی لبرل معاف کیجیے گا سیکولر مائنڈیڈ لا کر دین دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں بھائی سورہ البرا آئے 256 یاد آیا یاد لگے کراچی میں میں کوئی جبر نہیں لافی سورت نمبر دو آئے دو 256 چھپن رٹا لگایا ان لوگوں نے ہمارے ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو بچے دنیا میں آئے نہیں ہیں ماں باپ بے لائن میں لگے ہمارے بچوں کو ایڈمیشن دے دو سال بعد تین سال بعد پیدا ہوگا ایم آئی رائٹ اور رنگ یہ جبر کہاں سے آ ڈھائی سال دو سال کے بچے کو سردی کے زمانے میں جب فجر کی نماز ساڑھے چھ پونے سات بجے تک آ جاتی ہے ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں وین کے اندر وہ رو رہے بیچارا چلا رہا ہے ہم اس کو ٹھوس رہے ہیں یہ جبر کہاں سے آیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جبر شاید میں کس حدیث میں ہے کس آسمانی کتاب میں نہیں نہیں اس بچے کی بےس اچھی ہو جائے گی اس کی انگلش تھوڑی اچھی ہو جائے گی میں اچھا ملے گا انوائرمنٹ اچھی ملے گی تم اپنے معاف کیجیے گا بھائی مجھے انتہائی ادب سہس کر دو اپنے بچوں अपने बच्चों की بنانے बेस बनाने تو लिए سختی تھرو سے اس उसको हम सुबह ساڑھے چھ بجے وین کے اندر تھپڑ مار مار کے اس کو اٹھائے صبح اور ٹوسے وین کے اندر یہ سختی تو بڑی اچھی لگ رہی اللہ کے پیغمبر نے سختی کب کہی ہے ہاں دس سال کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خدا کا خوف کرو میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہاں تو میرے سب بھائی بہنیں بیٹھے جو دین کا درد رکھتے تب ہیں تبھی تو بیٹھے جو قرآن سے محبت رکھتے تب ہیں تبھی تو دو دے تک بیٹھے رات کو لیکن ہم نے یہ باہر نکل کے کام کرنا ہے دین کا ہمیں اس ماحول میں کام کرنا ہے بھی ان کا تو ادھر ادھر سے باتیں آئیں گی ہمارے ذہن خراب کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کوشش کی جا رہی ہے انفیکٹ تو ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ معذرت میں نے آپ کو نہیں سنانے کی اللہ کوئی تنز کیا ہے نہ وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ان کو جواب ہم نے دینا ہے بھائی ان کو ہم نے جواب دینا ہے تو یہ پیغمبر فرما علی سلام بچہ سات سال کا ہو تو نماز کی تلقین تلقین تلقین اس لیے میں اس کروں اسی لیے میں اس کروں کچھ بچے ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں چلنے دین ایک حد تک ان کو سمجھائیں گے سب کچھ کریں گے سات سال تک چھوڑے ان کو سید انالی کہتے ہیں سات سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو جاپان والوں نے سات سال تک کتابیں بند کر دی ہیں بھائی وہ کھیل کھیل میں اداب سکھا رہے اخلاق سکھا رہے ہیں रहे سکھا رہے ہیں یہ سکھا رہے وہ سکھا رہے سید انی کی بات پر عمل کر رہے ہیں کہ سات سال صبح اسکول میں دوپہر میں ट्यूशन میں شام میں جم میں ہے رات میں ٹی وی کے سامنے رہی سی کسے اسمارٹ فون بھی پوری کر دی اما کو مل ہی نہ تھا بچہ بھائی بچوں کو ٹائم دیں پلیز ٹائم دیں لیکن سات سال تک اور چیزیں بھی ہوں پابندی کرائیں سختی نہیں ہے سختی آئے گی 10 سال میں حضور نے فرمایا لیکن یہ حکم ہے وہ امراحلہ کا بھی سولا وسط علی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خود بھی قائم رہیے لانس کا رزقاب ہم تم سے ابھی ہم سب سے خطاب ہے ہم تم سے رسک نہیں مانگتے نہ نر ذکو ہم تمہیں رسک دیتے ہیں اللہ نماز کا حکم دے رہے اللہ کو ہمارے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے بھلے کے لیے ہمارا فائدہ ہے روحانی بھی اور دیگر فائدے بھی ہیں وہ سائنسی بھی ہوں گے اور معاشرتی بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے ہم مانتے ہیں نفی نہیں کرتے مگر یاد رہے حضور نے فرمایا تھا صحابی کو رضی اللہ عنہ تم نے کھڑکی کیوں بنائی یاد آیا یا رسول اللہ ہوا آئے گی اس میں سے اللہ کے بندے تم نیت کرو ادان کی آواز آئے گی ہوا تو آئی جائے گی بھائی روزہ کس لیے رکھیں پڑھا رہا جی آج وہ ہوگی ہوگی وہ وہ یہ بینیفٹس میڈیکل بینیفٹس شیئرنگ ہو رہی کلاس کی ریسرچ چاہیے اللہ کے بندے بہت سو کوئی میڈیکل نہیں ملتے اللہ کا حکم مان کر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سیکنڈری بینیفٹس دے دے گا لیکن مجھے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو نماز ادا کرو اور فائدے بہت ہیں اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اللہ ہم تم سے رسک نہیں مانگتے ہم تمہیں دیتے ہیں اور آخرت کا عمدہ انجام تو تقوی والوں کے لئے ہے۔ وہ قالوا لولا یأتینا یا بآیات بی آیت, آیت من اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نشانی کیوں نہیں لے آیا اپنے رب کی طرف سے۔ اولَم تَأْتِنْ بَیِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولٰى کیا ان کے پاس واضح نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ پچھلی کتابوں میں کس قدر نشانیاں موجود یہ مشرقین کے تعلقات ہیں اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ولو انا اہلکنا آزادی من قبل ہی اور اگر ہم نے ہلاک کر دیتے رسولوں کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے لقالو تو یقیناً وہ کہتے لولا لو کہ اور رسول کیوں نہیں بھیج دیا فنت آیا من قبل ان نذل ونخزا تو ہم اس سے پہلے کے ذریع اور رسوا ہوتے ہم تیرے احکام کی پیروی کر لیتے کل اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے کل متربی سب انتظار میں ہیں یعنی اللہ تعالی نے دیکھو آخری رسول کو بھیج دیا پیروی کر لو فتر راستے والے ہیں اور کون ہے کہ جس نے ہدایت پائی اللہۃ اے اللہ ہم سب کو سراۃ مسکیم کے ہدایت نصیب فرما اس کے بعد اللہ کی توفیق سے سطروا پارا شروع ہو رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انتظار کریں کب ہم بریک ایون پر یہ آ جائیں گے تو ان شاء اللہ ایک دو دن میں جو رات چل رہی ہوگی اسی پارے پر آ جائیں گے ایک سے دو دن کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ البتہ ہم سترواں پارا شروع کر رہے ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے سورت المبیا سے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کئی کا تذکرہ ہے اور بکثرت امبیا کا ذکر آیا ہے توحید آخرت اور رسالت کے بنیادی موضوعات کا ذکر بھی صورت میں موجود ہے اور مشکین کی شرک کا رد بھی کیا گیا ہے آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطورنا حساب لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا وہم فی غفلت مری اور وہ غفلت اس سے اعراض کر رہے ہیں قیامت سر پہ کھڑی لوگ اعراض کر رہے ہیں قیامت کی علامات اچھا جی سن بھی رکھی ہیں پڑھ بھی رکھی ہیں نہیں ابھی تو بہت کچھ باقی تو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھائی بالکل ہوگا لیکن میری رابط کی قیامت کدھر میرے کی در ہے میری رابط کے سر پر ممات مم فقت قیامت فقط ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی تیار رہنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو تیار رہنے کی توفیق میں کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ بے پرواہ ہو کر اسے سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے لَا قلوبهم ان کی دل غفلت میں ہے وہ اسدم نجولہ اور غالموں نے چپکے چپکے سرکشی کرتے ہوئے یہ کہا اللہ اللہ بشرمکم یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے افت اتون السحر وانتم تبصرون لكي اتم جادو کے پاس اؤ گے جبکہ تم دیکھتے بھی ہو ما سلا یہ حضور کے بارے میں انظام تراشی مشرکین کی طرف سے قال ربي يعلم القول في السماء والارض اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا رب جانتا ہر بات جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہوتی ہے وہ هو السميع العليم اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے بل قالوا ادغاث احلامین بلکہ ان لوگوں نے کہا یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں بل افتراہو بلکہ یہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے بہت اہم مقام ہے قرآن کا ان بیچاروں کو مخالفت کرنی بھی نہیں آ رہی کہتے نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ بولنے کے لیے بندے کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں حضور علیہ السلام کی مخالفت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو کبھی کہتے خواب ہیں خواب ہے پریشان قسم کے کبھی کہتے شاعر ہیں شاعر ہے کبھی کہتے گھڑ لیا یہ بیچارے خود یکسو نہیں ہے کہ مخالفت کریں تو آخر کیسے کریں فلی اطینا ابھی آئے تن کما ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسے پہلے بھی نشانیاں دے کر پیغمبر بھیجے گئے ماں آمنت قبل قریت اہلک نہ اللہ کا تبصرہ ان سے پہلے کوئی بسی جس کو ہم نے ہلاک کر ڈالا وہ نشانیاں دے کر ایمان نہیں لائی افاہ من تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے وما قبلك الا اور ہم نے اے نبی علی السلام سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا نوحی ان کی طرف ہی بھیجتے تھے لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو علم رکھنے والوں سے پوچھو یہ مشرقین کو کہا جا رہا اہل کتاب سے پوچھو ان کو پتا ہے پیغمبر آتے رہے کتاب آتی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے وما طعاما وما خالدین اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پیغمبروں کو چنا انسانوں ہی میں سے سورے بنی اسرائیل میں بھی ذکر آ گیا تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بنے الوعد پھر صدق نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا بس ہم نے انہیں بچا لیا ومن و جن کو ہم نے چاہا یعنی اہل ایمان وہ اہلک نل اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا لقت رکم یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے افالات کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ایک تو مشیکین مکہ سے کلام ہو رہا ہے تمہارے حالات کا تمھاری لیے تمسیلات تمہارے لیے مثالیں تمہارے لیے نصیحت تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ایک مفتا اہل النبیان فرمایا ذکرکم یہ ذکر کلف شرف کے لیے عزت کے لیے آیا کہ یہ قران تمہیں عطا کیا جانا تمہارا شرف ہے تمہاری زمان عربی زبان کو اللہ تعالی نے اس کے لئے قبول فرمایا اور اب جس کسی کو یہ قران عطا ہوا یعنی جو اس پر ایمان لا رہا ہے تو وہ بھی شرف پائے گا وہ بھی عزت پائے گا۔ اور تیسرا مفہوم کیا ہے میرے اور اپ کے فی ذکر حکم اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے میں نے کوشش کی کہ کئی مرتبہ کچھ واقعات ایسے ہمارے سامنے رہے کہ لگے ہمارے لیے ہیں کراچی والوں کے حالات بھی آ گئے پاکستان والوں کے حالات بھی آ گئے پاکستان کے قائم کیے جانے کے کی موقع پر قربانیوں کا ذکر بھی آ گیا اس قوم کا برا کردار اس کا ذکر بھی آ گیا اس قوم میں خوبی خیر ہے وہ اس کا ذکر بھی آ گیا عجیب جنگی صلاحیتوں کے ذیل میں بھی ذکر آ گیا یہ کیا ہے میرا واقعہ بیان ہے ہمارے اسلاف سید حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ مولانا علی بہت بڑے بزرگ اس قدر بڑے کہ عالم عرب نے ان کو عربی میں اتارٹی مانا ندوہ کے تھے اور خان کعبہ کی کنجی بھی ان کو شرف اور اعزاز کے طور پر عطا کی گئی اور غالب شیخ سدیت صاحب نے ان کا غالباً ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا تھا وہ ان کے مسئلہ کے مطابق ادا کیا اس قدر صاحب علم اور انہوں نے کہا شیخ ابو الحسن ندی رحمتہ اللہ علیہ نے ہمارے اسلاف قرآن کو ایک آئینے کے طور پر لیتے تھے اپنی تصویریں دیکھتے تھے اس میں اچھی لگی اللہ کا شکر ادا کرو بری لگی تو توبہ کرو اور اپنی تصویر کو درست کرنے کی کوشش کرو اور میں نے تو ایک دو مرتبہ کو زیادہ قسمیں کھائی تھیں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں عرض کرو کیا آپ اور میں تلاش کریں مجھے اور آپ کو ہماری تصویریں ملیں گی ہمارے گھروں کے گھروں کے نقشے ملیں گے ہمارے محلوں کے نقشے ملیں گے ہمارے شہروں کے نقشے ملیں گے ہمارے اچھے حالات بھی نظر آئیں گے ہماری حرکتیں کرتوب بھی اس کے اندر نظر آئیں گے یہ قرآن خدا کی قسم زندہ کلام ہے فہی دکھ تمہارے لیے ہے تمہارا ذکر ہے تمہارے حالات ہیں تمہارے لیے رہنمائی ہے تمہارا تذکیرہ موجود ہے اس طلب و طلب کے ساتھ ہم جب لیں گے اللہ کی قسم قرآن مص سے باتیں کرے قرآن کلام کرے گا مجھ سے رس کبھی آپ کے میرے آنسو بہیں گے ہاں دس از فارمی میں نے تین دن پہلے اما کے ساتھ جو چلا کر بات کی تھی اور یہ بنی اسرائیل کی کے آئے تھے فلاں تقوام یہ میرے لیے this is for me. یہ میں پھنس گیا ایک بہت بڑے مسئلے کے اندر اور قرآن کہہ رہا ہوگا علیہ صلی اللہ وکا پھر کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں اور میں رو اللہ کے سامنے اللہ تو کافی میں تو اللہ سے مانگوں ہی نہیں. میں تو اللہ کے سامنے رویا نہیں اس دن اگر ریات مجھے سمجھ آئے گی تو خدا کی قسم اس دن میرے لیے ہے. وہ میرے لیے ہے. وہ میرے لیے ہے. زندہ کلام اللہ کا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فی نبو ما قبلکم ما بعدکم. یہ حدیث شریف جامع ترمیزی میں طویل اس خدار میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد والوں کی خبریں ہیں ہم بعد والے ہیں نا حضور کے ہماری خبریں ہیں اور ہمارے بعد والوں کی بھی اور قیامت تک آنے والوں کی خبریں اس میں ملیں گی یہ احساس یہ طلب۔ تڑپ ہمیں چاہیے خدا کی قسم مجھے اور, آپ کو میرے اور آپ کی تصویریں ان شاء اللہ اب حالات عقل سے کام نہیں لیتے وہ کم قسم انقریت ان کانبال اور کتنی بسیاں نے ہلاک کر ڈالی جبکہ وہ ظالم تھی وہ انشا انا قومن آخری اور ہم نے ان کے بعد دوسرے اور گروہ پیدا کر ڈالے فلمس احسو, احسو بینا پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی کم اور اپنے گھروں کی طرف لاٹو لہن لکم تُس ارو تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو آداب کا بتائے گا تو بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر پکڑ ہوگی انا کنہ والن کہنے لگے ہائے ہماری شامت بے شکم ظالم تھے فما حتا بس برابر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح دھیر کر دیا بیندین اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار مراد بیکار پیدا نہیں کیا اللہ نے بامقصد بنایا یہ رقو مکمل ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ شاء ادا کریں گے اور اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے بنا لیتے ان کنہ فرن اگر ہم کرنے والے ہوتے یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کوئی تماشا کیا اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے بنا معذلہ تمہارے لیے نہ یہ کائنات کا پیدائش کیا پیدا کیا جانا با مقصد ہے کو کھیل تماشا نہیں بل نقد بلکہ ہم پھینک مارتے حق کو باطل پر فد مغو بس وہ باطل نیست تو نابود ہو جاتا ہے یہ ہے کائنات بھی بامقص یہ حق و باطل کے مہار کے بھی با اور بالاخر اللہ حق کو غلبہ دیتا اور باطل کو نابود کر دیتا ہے البتہ عمل کے میدان میں ایمان والوں کو اپنا ایمان پر ہونا ثابت کرنا ہے وہ کرو تو قران کہہ دے تمہیں غلبہ ملے کا باطل نابود ہوگا ولكم الوليلم مما تصيفون اور تمہارے اس بات سے تباہی ہے جو تم بناتے اور گھرتے ہو ولہم فلسموات والارض اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے بمنعنده لا یستكبرون عبادته ولا یستحسرون اور جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں یو سب بیخون اللہ اللہ یفتروم اور رات دن رات دن تسبیح کرتے اللہ سبحانہ و تعالی کی سستی نہیں کرتے اب عقلی دلائل اللہ خالق کائنات وہ ایک ہے معبود برحق وہ ایک ہے دو نہیں اس کی عقلی دلیل امت تخدو علیحت من الرد شرون کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے ہیں کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کریں گے لو لوکھا نفیما اگر دونوں یعنی زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو کپ کے زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے ہر ایک اپنی منابلی چاہتا تباہی مچھلی پھر تو ہو جاتی ان معبودوں کی لیکن نہیں اس کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کی پرفیکٹ اسموتھ فنکشننگ بتا رہی ہے ایک ہے بنانے والا چلانے والا سب ہی ربلاش یسیفون اللہ رب, عرش عظیم کا رب پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں جھوٹ لا یوسم یوس اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے بلکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا ہماری اوقات بتا دی گئی بہت سے لوگ اللہ کے ڈومین میں داخل ہو کر اللہ کے دائرے کار میں داخل ہو کر بحثے کرتے ہیں یہ کیوں کہ اللہ نے وہ کیونکہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ویسا حکم کیوں دیا تم کو پوچھنے والی تمہاری اوقات کیا ہے بندے ہو بندے بند کر رہو وہ بار بار وہ جملے آئے نا باسسٹ وہ تو خالق ہے پوری کائنات کہ باسس کا باس ہے مالک الملک بادشاہ کا مالک ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ وہ جو کرے اس سے سوال نہیں ہو سکتا اوقات پہچانو سوال تم سے ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر من تخون آلحا کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے الحا تو برہان کم اے نبی عاری فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو کیا دلیل تمہارے پاس ہادہ ذکر من معیا و ذکر من قبلی یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے اس قرآن میں پچھلے انبیاء رسول کی تعلیمات بھی آ گئیں اور اب جن کے لیے تعلیم دی کہ وہ ساری تعلیم آ گئی کہاں کسی کتاب میں کوئی نقلی دلیل ہے پہلے عقلی دلیل آئی اب نقلی دلیل کوئی کتاب کوئی پیغمبر کی تعلیم کہیں ایسی بات قطع نہیں بل اکتر لایا علمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے الحق حق کو فہم وس وہ احراس کرتے ہیں من قبل کا من ہم نے آج سے پہلے جو رسول بھی بھیجا تو ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ أنه لا الہ الا أنا اللہ فلمات بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری عبادت کرو ہر ایک کی یہی دعوتی دعوت توحید بقول رحمان والدن سبحان نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ اللہ تو اس سے پاک ہے بل عباد مکرمون بلکہ وہ یعنی فرشتے اس کے معزز بندے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معاد اللہ اللہ کی الوہیت عبادت میں شامل کرنے کی معادلہ اللہ کوشش کی اللہ نفی فرما رہا ہے اب فرشتوں کی تحسین کی جا رہی اللہ کی طرف سے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے ساند اور ان کے پیچھے ہے اور وہ فرشتے بھی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی رضا ہو وہ ہم من خشیتی مشفقون اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَن يَقُل مِنْ اِنِّ, مِن ہی اور فرص ان میں سے کوئی جو یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں فَذَالِكَ جَهَنَّم بس اس شخص کو ہم جہنم کی سزا دیں گے کدا علیمین اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیتے ہیں اب آئیے تراوی ادا کریں گے من ربكم وشفاء وشفاء في وشدوری وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين يا تلمی الناس قد جاءتكم موعظة قَدْ جَاءَكُمْ أَتُونُ نُوعِظَةٌ لِعِبَادِكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, وهدى ورحمة ربنا تقبل منا اننا هو برحمته تبذالك فليفرحو هو خير منا يا